سیدنا ابو حرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر ہر جوڑ کی طرف سے روزانہ صدقہ کرنا ضروری ہے دو آدمیوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے سواری کے بارے میں کسی سے تعاون کرنا یعنی سواری پر سوار کرنا یا کسی کا سامان لاد کر اس کی مدد کرنا صدقہ ہے اچھی بات صدقہ ہے تو جو قدم نماز کے لیے اٹھائے گا صدقہ ہے راستے سے ایزا اور تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار سات سو سات صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار نو صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نیکیوں کے حریث تھے نیکیوں کے لالچی تھے اور اچھے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے تھے وہ نیکی کے کام کرنے میں مسلسل کوشاں رہتے تھے اگر کسی وجہ سے کسی اچھے کام پر انہیں قدرت نہ ہوتی تو انہیں اس کا بہت ملال ہوتا تھا ہمارا معاملہ برعکس ہے جب تک ہمیں برائی کا موقع نہیں ملتا اسی وقت تک ہم شریف رہتے ہیں. اور کوئی برائی کوئی حرام ہم سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے روتے رہتے نیکی اگر دھوکے سے بھی کر لیا تو دوسروں کو نہ جانے کن نظروں سے دیکھتے ہیں کچھ نیکیاں لے کر دوسرے لوگوں کی برائیوں پر ایسے بپھرے رہتے ہیں جیسے مانو وقت کا سب سے بڑا نیک آدمی آ گیا. اللہ کے بندو دین خیرخاہی کا نام ہے اگر کوئی اچھی توفیق آپ کو ملی ہے تو یہ رب کا احسان ہے کسی کو تم برائی میں پاتے ہو تو یہ غور و فکر کرو یہ کوشش کرو کہ میرا بھائی کیسے اس برائی سے نکلے گا تم دوسروں کے پاس حرام دیکھ کر حرام کی کوشش کرتے ہو کبھی حلال کی بھی تمنا کرو کبھی حلال کی بھی کوشش کرو بہرحال نادار صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عارض کیا اے اللہ کے رسول اہل سربت یعنی مال و دولت والے نیکیوں اور درجات میں ہم سے سبقت لے گئے سو مسلات میں بھی وہ ہمارے ساتھ برابر ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی ہم روزے رکھتے ہیں اور وہ بھی البتہ وہ صحاب سربت ہیں دولت مند ہونے کی وجہ سے ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ مالی صدقہ بھی کرتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ان کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے صدقات کا سامان مہیا نہیں کیا تمہیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر صدقے کا ثواب ملے گا ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے صدقے کا ثواب ملے گا ایک دفعہ الحمدللہ اور اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے پر بھی صدقے کا ثواب ہوگا اس کے علاوہ تم امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم کرنا اللہ کے دین کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے بڑی وسعت دی ہے نیکی کا کوئی بھی عمل جو حسن نیت سے کیا جائے اسے صدقہ کہا گیا ہے افسوس تو یہ ہے کہ اس وقت شادی بیاہ بھی برائیوں سے بچنے سے زیادہ ایک فیشن اور ایک ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے اور شادی بیاہ سے زیادہ ذنا آسان ہو گیا ہے اور شادی بیاہ مشکل ہو گئی ہے سب سے اچھی شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو لیکن ہم اپنے آپ کو ایمان والا بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں اس بات پر بھی فخر کرتے ہیں کہ میری شادی میں تو اتنے اتنے لاکھ روپے خرچ ہوئے بہرحال حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر کی صدقہ ہے تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی اور صدقہ ہے اور اپنے ڈول سے کسی بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا بھی نیکی اور صدقہ ہے جامع ترمزی حدیث نمبر 1970 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا صدقہ ہے یعنی اچھی طرح ملنا مسکرا کر ملنا تو امر بالمعروف اور نہیں المنکر کرے یعنی بھلائیوں کا حکم دے برائیوں سے روکے تو یہ بھی صدقہ ہے کسی راستہ بھولے کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے کسی نابینا کو سیدھی راہ چلانا بھی صدقہ ہے راستے سے پتھر کانٹا اور ہڈی وغیرہ اٹھا دینا بھی صدقہ ہے تمہارا اپنے ڈول سے کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چھپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ انسان کا اپنے اہل ویال پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے اسی طرح اگر کوئی شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی شخص اس کے ساتھ مل کر نماز پڑھے تاکہ اسے جماعت کا ثواب ہو تو اس کا یہ عمل بھی صدقہ ہے ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اکیلے نماز پڑھتے دیکھا تو فرمایا کوئی ہے جو اس نمازی کے ساتھ مل کر نماز پڑھے اور اس عمل سے اس پر صدقہ کرے نبی باود حدیث نمبر, 574 حدیث نمبر پانچ سو چوہتر اور نمبر 154 پر ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارا اپنی ضرورت سے زائد جو خوراک ہے کسی کمزور کو مدد کر دینا بھی صدقہ ہے تمہارے پاس جو اپنی ضرورت سے زیادہ مال ہے اس خوراک کو کسی ضرورت مند کو دے دینا کسی کمزور کی مدد کر دینا بھی صدقہ ہے اسی حدیث میں یہ بات بھی مضبوط ہے کہ جو شخص اپنا مقصود و مدعا بیان کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو اور تو اس کی طرف سے وضاحت و تبین کر دے یعنی اس کی طرف سے وکالت کر دے اس کی طرف سے بول دے تو یہ بھی صدقہ ہے مسند احمد جلدو میں ایک روایت ہے جو کہ صفحہ نمبر 329 پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو سلام کہنا بھی صدقہ ہے مسلمانوں کا اپنے اوپر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے حت جاو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جو چیز کاشت کرے اس میں سے جو کچھ کھایا جائے وہ اس کاشت کرنے والے کے لیے صدقہ ہے جو اس سے چوری ہو جائے وہ بھی صدقہ ہے اس میں سے جو کچھ درندے کھا جائیں وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے اس میں سے جو کچھ پرندے کھائے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے اور اسے اس سلسلے میں جو بھی تکلیف یا نقصان پہنچے وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار بارہ صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو باون مسند احمد جیل تین صفحہ تین سو چار پر ایک حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ویران اور بنجر زمین آباد کرے وہ اس کے حق میں آج رہے مقدام بن مادی کریب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جیسا کہ مسد احمد جیل چار اور صفحہ ایک سو بتیس پر ہے تم جو خود کھاؤ بیوی بچوں اور خادم کو کھلاؤ وہ سب صدقہ ہے اور ابی داود حدیث نمبر 1286 میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو ہر نماز پر صدقے کا ثواب ملتا ہے اور ابی داود حدیث نمبر 1286 میں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کو روزے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ مسلمان کو حج کرنے پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے یہ حدیث نبی داود حدیث نمبر 1286 پر ہے ان تمام حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صالح کا نام لے لے کر انہیں صدقہ قرار دیا ہے بہرحال مفہوم مراد یہ ہے کہ نیکی کا ہر کام اللہ تعالیٰ کے یہاں صدقہ ہے اور عمل کرنے والے کو صدقہ کرنے والے کے برابر ضوابط ملے گا البتہ صرف مالی صدقہ کرنے والا افضل ہے یا اللہ کا ذکر اور نیک امال کرنے والا تو اس سلسلے میں ایک حدیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ صرف مال خرچ کرنے والا افضل نہیں ہے بلکہ اس کے بالمقابل ذکر الہی کرنے والا افضل ہے ہاں کیا ساتھ ساتھ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمام امال میں سب سے افضل پاکیزہ درجات کو بلند کرنے والا سونا چاندی خرچ کرنے سے افضل اور جہاد سے بھی افضل ہے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا ضرور بتلائیے تو آپ نے فرمایا یہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جامع ترمیزی حدیث نمبر 3377 اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور عمل صالح کی زیادہ سے توفیق عطا فرمائے برائیوں سے بچنے کی نیکیوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے پڑوسیوں اپنے رشتہ داروں ملنے جلنے والوں سے تمام حضرات سے اچھے سلوک کی توفیق عطا فرمائے آمین